باب نمبر تینتالیس کھانا کھانے کے آداب کھانا کھانے کے آداب میں سے ہے کہ کھانے کا آغاز نمک یعنی نمکین چیز سے کیا جائے اور نمک ہی پر کھانا ختم کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو اور نمک ہی پر اس کو ختم کرو کیونکہ نمک ستر بیماریوں کے لیے شفا ہے ان میں امراض جنون جزام برس درد شکم اور داڑ کا درد بھی شامل ہے نمک سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وہ سفید نمک لاؤ جو آٹے میں استعمال ہوتا ہے یکون فی فلعجین ہم نے نمک پیش کیا آپ نے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر تین مرتبہ زبان سے لیا اس کے بعد جو نمک بچ رہا تھا اس کو کاٹے ہوئے حصے پر رکھ دیا جس سے درد کو سکون ہو گیا کھانے پر بہت سے لوگوں کا جمع ہونا مستحب ہے اور خانقاہ میں تو صوفیہ کرام کا یہ معمول ہے کہ وہ اکٹھا ہو کر کھاتے ہیں حضرت جابر ردی اللہ عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کھانا وہ ہے جس کی طرف بہت سے ہاتھ بڑھائے جائیں ایک بار لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا آپ نے فرمایا تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو باہم مل کر کھانا کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لے کر شروع کرو تو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی صوفیہ کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ وہ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں اس طرح کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تخت پر کھانا کھایا اور نہ سینی میں اس پر دریافت کیا گیا کہ پھر کس چیز میں کھانا تناول فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ نے جواب دیا دسترخوان پر کھانا کھاتے وقت لقمہ چھوٹا لینا چاہیے اور اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے اس وقت اپنے سامنے نظر رکھنا چاہیے دوسرے کھانے والوں کے چہروں کو نہیں تکنا چاہیے کھانے کے لیے جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کے سہارے پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا چاہیے کھاتے وقت کسی چیز کا سہارا یا ٹیک نہیں لگانا چاہیے فکر اور اظہار تکبر کے بغیر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ اس سے توازو ظاہر ہوتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے ایک بکری پیش کی گئی یعنی بھنی ہوئی بکری تو آپ دوزانو ہو کر اس کو نوش فرمانے لگے یہ دیکھ کر ایک صاحب ایک عرابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بندہ عاجز پیدا کیا ہے سرکش اور متکبر پیدا نہیں کیا ہے صوفی کو چاہیے کہ اس وقت کھانے کی ابتدا نہ کرے جب تک میر محفل یا شیخ طریقت ابتدا نہ کرے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر موجود ہوتے تھے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک کھانے پر ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانا شروع نہیں کر دیتے تھے اور ہم سب لوگ سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے حضرت ابو حرا رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی کچھ کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پیے اور کوئی چیز پکڑے تو دائیں ہاتھ سے پکڑے اور کسی کو کچھ دے تو دائیں ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے کچھ لیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور کسی کو کچھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے دیتا ہے آدابِ ماکولات اگر ماکولات میں کوئی چیز گٹلی والی ہے جیسے کھجور یا کوئی اور چیز تو پھینک دینے والی چیز کے ساتھ کھانے کی دوسری چیز کو جمع نہ کیا جائے نہ گٹلی کو طباق میں رکھا جائے نہ ان کو ہاتھ میں جمع کیا جائے بلکہ منہ سے نکال کر ہتھیلی کی پشت پر رکھ کر پھینک دیا جائے بلی من ظہر و یارمی سرید یعنی روٹی کے ٹکڑے گوشت میں پکائے ہوئے کو اوپر سے نہیں کھانا چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اسے کناروں سے شروع کرو اور اس کے وسطی حصے کو چھوڑ دو کہ برکت کا نزول کھانے کے وسطی حصے میں ہوتا ہے کھانے میں ایب نہ نکالو حضرت ابو حردی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں ایب نہیں نکالا اگر آپ کو اشتہا ہوئی تو آپ نے تناول فرما لیا ورنہ چھوڑ دیا تناول فرمانے کے درمیان اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو اس کو بھی اٹھا کر تناول فرما لیتے و ادس وز قط لکمت یا کلوحاء جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ جب کھانے میں تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے خرابی دور کر کے کھا لے اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے اس کے بعد انگلیوں کو چاٹ لے انگلیوں کے چاٹنے کے سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لے اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ کون سے کھانے میں برکت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے بالکل صاف کرنے کے سلسلے میں فرمایا ہے علاوہ عظیم آپ نے کھانے پر ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما عنہا سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کھانے پر پھونک مارنے سے اس کی برکت جاتی رہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد سعید میں کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہیں ماری جاتی تھی اور نہ کسی برتن کے اندر سانس لیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے یہ تمام باتیں خلاف ادب ہیں سرکہ اور سبزیوں کی برکت دسترخوان پر سرکہ اور سبزیوں کا ہونا برکت کا موجب ہے اور مصنون ہے کہتے ہیں کہ اگر دسترخوان پر سبزیاں موجود ہیں تو اس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں حضرت ام سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا دن کا کھانا موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا جی ہاں روٹی کھجوریں اور سرکہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب سرکاں تو بہت اچھا سالن ہے الہ العالمین سرکے میں برکت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کا یہ سالن تھا جس گھر میں سرکاں موجود ہوتا ہے وہ گھر ویران نہیں ہوتا دسترخوان پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کھانے پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے روٹی اور گوشت کو چھری سے نہیں کاٹنا چاہیے اس کو منع کیا گیا ہے جب تک سب لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک کھانے سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھا دیا جائے تو اس وقت تک وہاں سے کوئی نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا دیا جائے خواہ اس کا پیٹ بھر ہی کیوں نہ جائے تاہم وہ کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے تا وقت یہ کہ پوری جماعت فارغ نہ ہو جائے اس عرصے میں وہ خود کو کھانے سے بہلاتا رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا ساتھی اس کو دست کشیدہ دیکھ کر شرمندہ ہو جائے اور ہاتھ کھینچ لے اور اس وقت تک وہ شکم سیر نہ ہوا ہو جب دسترخوان پر روٹی لا کر رکھ دی جائے تو مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو موسا اشاری ردیلان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کا احترام کرو کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کی برکات سے تم کو نوازا ہے اس نے لوہے گائے اور انسان کو تمہارا تابع بنایا کہ ان چیزوں کے ذریعے تم کو روٹی حاصل ہوتی ہے آدابِ تعام میں سب سے اہم بات آداب تعام میں سب سے اہم بات اور خاص نقطہ یہ ہے کہ جب بھوک خوب معلوم ہو تو اس وقت کھائے اور پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا چھوڑ دے یعنی کچھ بھوکا اٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی ظرف نہیں بھرا صوفیوں کی ایک عادت صوفیہ کرام کی ایک عادت یہ بھی ہے یعنی ان کا یہ معمول ہے کہ اگر ان کا خادم ان کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھا ہے تو وہ اس کو چند لقمے کھلا دیتے ہیں اور یہ سنت ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا خادم کھانا لے کر آئے اور وہ تمہارے ساتھ کھانے پر نہ بیٹھے تو اس کو دو ایک لقمے کھلا دو کیونکہ وہ اپنی محنت اجر کا حقدار ہے خانے سے فراغت کے بعد کی دعا جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے حضرت ابو سعید ردیلان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ و سوکان و جا من المسلمین ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کھانے سے فارغ ہو جائے اور یہ دعا پڑھے الحمد للہ تو اللہ تعالی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے کھانے سے فراغت کے بعد خلال کرنا چاہیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تخل فن تدعو و نذا فتو مع صاحبه من صاحب في فلجنَ یعنی ترجمہ خلال کرو کیونکہ یہ صفائی ہے اور صفائی ایمان کی طرف بلاتی ہے اور ایمان صاحب ایمان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا کھانے کے بعد آداب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھانے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے حضرت ابو حرا ردی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ چکنائی سے آلودہ ہوں اس نے ہاتھ نہ دھویا ہو اور پھر سے کوئی اذیت پہنچے تو اس کو اس وقت صرف اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے کہ یہ اس کے عمل ہی کا نتیجہ ہے مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب ایک ہی تشت میں ہاتھ دھوئیں حضرت بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسوس وخالف المجوس تشتو یعنی تشتوں کو بھر دو اور مجوس کی مخالفت کرو تر ہاتھوں سے آنکھوں کا مساح کرنا چاہیے ایسا کرنا مستحب ہے حضرت ابوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو آنکھوں کو پانی سے سیراب کرو یعنی آنکھوں کو پانی پلاؤ اور اپنے ہاتھوں کو نہ جھاڑو کیونکہ وہ شیتان کے مور چھل ہیں یعنی انگلیوں سے ٹپکتے ہوئے پانی کو جھاڑنا نہیں چاہیے بلکہ آنکھوں کے پپوٹوں کو اس سے تر کر دینا چاہیے لوگوں نے حضرت ابو حریرہ اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ حکم صرف وضو سے مخصوص ہے یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے فرمایا وضو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اس طریقے کو اختیار کیا جائے ہاتھ دھوتے وقت اسنان یعنی دائیں ہاتھ میں رکھے خلال کے وقت دانتوں سے نکلنے والی غذا کے ریزوں کو نہ نگلے اگر کوئی ریزہ یا غذا زبان سے لگی رہ گئی ہو تو اس کے نگل لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کھانا کھاتے وقت تکلف اور تسنوں سے پرہیز کرے اور جس طرح بے تکلف ہو کر تنہا کھانا کھاتا ہے اسی طرح جماعت کے ساتھ کھانا کھائے کیونکہ انسان کے اندر ریاکاری ہر چیز کے ذریعے ہو جاتی ہے ایک دفعہ ایک عالم کے سامنے کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ان کے بارے میں کسی بری بات کا علم ہے جو آپ نے ان کی تعریف نہیں کی انہوں نے کہا جی ہاں میں نے انہیں کھانے میں تکلف برتتے ہوئے پایا ہے اور جو شخص کھانے میں تکلف اور تسن اختیار کرتا ہے تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں بھی تسن سے کام لیتا ہوگا کھانا کھاتے وقت کی دعائیں اگر یہ یقین ہے کہ کھانا قطعی طور پر حلال ہے یعنی حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے تو یہ دعا پڑھے الحمد للہ صلیحیت و وتنزل برقیت <البرکاتي> اللّہ صلی <علی> محمد الحمہ <اتعمنا> طیبن وسطمل <وستعملنا> صالح اور اگر اس کھانے میں کسی قسم کا شائبہ اور شبہ ہو تو یہ دعا پڑھے الحمد للہ معصیتک۔ اگر ایسی کوئی بات کھانے کے بارے میں معلوم ہو جائے تو بہت زیادہ استغفار کرے اور حزن و ملال کا اظہار کرے اس مشتبہ کھانے پر روئے ہنسے نہیں کہ رونے کا مقام ہے ہنسنے کا نہیں ہے اس پر رونا ہنسنے کے برابر نہیں ہو سکتا کھانے سے فراغت کے بعد سورۂ اخلاص کلو اللہ عہد اور سورت القرشِ قریش پڑھنا چاہیے لوگ جب کھانے میں مصروف ہوں تو ان کے پاس جانا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ مقولہ ہے کہ جو بن بلائے کھانے کی طرف چلتا ہے وہ فاسق ہو کر چلتا ہے اور حرام کھاتا ہے اور اسی مقولے کو اس اضافے کے ساتھ ہم نے خود سنا ہے کہ وہ چور بن کر داخل ہوتا ہے اور لٹیرے کی حیثیت سے وہاں سے نکلتا ہے البتہ ایسے لوگوں کے پاس کھانا کھاتے وقت جانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جو اس کے کھانے سے خوش ہوتے ہوں یعنی ان کے کھانے میں بغیر بلائے کوئی شریک ہو جائے تو اس سے ان کو خوشی حاصل ہو اگر ایسے لوگ کھانا کھاتے ہوں تو ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مستحب ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرنے اور دروازے تک جائے اور مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر مکان سے نہ جائے میزبان کو تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے البتہ اگر وہ اپنے مہمان کے لیے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو تکلف میں مزائقہ نہیں لیکن یہ عمل حیا اور تکلف کی وجہ سے نہ ہو کہ میزبان اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اور تکلف برتنے کے لیے انواع اقسام کے کھانے مہمان کے لیے تیار کرائے تاکہ اس کی بات رہ جائے اس یعنی اس کا نام ہو اور کہا جائے کہ فلاں شخص نے کھانے میں بڑا تکلف اور اہتمام کیا اگر جماعت کے ساتھ کھانا کھایا جائے تو کھانے سے فراغت کے بعد یعنی افطار کے بعد نماز عشاء نواز مغرب یہ دعا پڑھے افطر و اکلتم تم کم الابرار و علیکم الملائکہ تمہارے پاس روزے دار لوگ افطار کریں اور ابرار تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر درود بھیجیں اس قسم کی ایک اور دعا بھی منقول ہے علی کم سول ابراری تم پر ان لوگوں کی دعا ہو جو, جو نہ گنہگار ہیں اور نہ بدکار وہ لوگ رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں بادشاہ بہ کرام یہی دعا پڑھا کرتے تھے محضر کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے آدابِ تعام میں یہ بھی ہے کہ جو کھانا کسی کے سامنے پیش کیا جائے وہ شخص اس کو حقیر نہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرمایا کرتے تھے کہ نہیں معلوم ان دو شخصوں میں سے کون سا شخص زیادہ گنہگار ہے ایک وہ جو مہاجر کو حقیر سمجھے یا وہ شخص جو اپنے کھانے کو حقیر اور معمولی سمجھ کر اس کو پیش کرنے سے کترا رہا ہو وہ کھانا جو کوئی نام و نمود کے لیے کرتا ہے یا جو شادی یا غم کے موقع پر تکلف کے ساتھ تیار کرائے جاتے ہیں درویشوں کو ایسا کھانا تناول کرنا مکرو ہے اور جو کھانا ماتم کرنے والوں کے لیے یعنی میت کے گھر والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کا کھانا بھی مکرو ہے ہاں جو تازیت کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کے کھانے میں کچھ مزائقہ نہیں ہے اگر کسی شخص پر اپنے بھائی کی اس حالت کا انکشاف ہو جائے کہ وہ اس کے کھانے میں اس کی شرکت سے خوش ہوتا ہے تو ایسا شخص اگر اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا کھانا کھا لے تو کوئی مزائقہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اوسدم فرما کر دوست کے گھر میں کھانا کھانے کی اجازت دے دی ہے کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کے گھر پر کچھ لوگ پہنچے لیکن آپ موجود نہ تھے وہ لوگ آپ کے گھر کو کھول کر داخل ہو گئے انہوں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے لگے اتنے میں حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اپنی اس کاروائی سے مجھے اسلاف کرام کے اخلاق یاد دلا دیے کہ زرات کا یہی وتیرا اور معمول تھا دعوت رد نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص کھانے پر مدعو کرے یعنی کسی کو کھانے پر بلایا جائے تو اس کی دعوت قبول کرنا سنت ہے بلکہ دعوت ولیمہ قبول کرنے کے سلسلے میں زیادہ تاقید آئی ہے جو لوگ ازراہ رعونت اور تکبر دعوت میں شرکت سے گریز کرتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے اگر یہ عمل صرف تسنع اور دکھاوے کے طور پر کیا جائے تو تکبر سے کم ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ انہما سے مروی ہے کہ ایک بار وہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو راستے میں کھڑے ہوئے لوگوں سے سوال کر رہے تھے ایسے فقیروں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے روٹی کے ٹکڑے زمین پر پھیلا رکھے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خچر پر سوار تھے جب آپ ان کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کو سلام کیا انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم کھانے میں شریک ہو جائیے آپ نے فرمایا اچھا بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا آپ سواری موڑ کر اترے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانے لگے کچھ کھا کر آپ ان کو سل آپ نے ان کو سلام کر کے سوار ہو گئے یعنی وہاں سے تشریف لے گئے کہا جاتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا ابن عباس کے ساتھ کھانے سے افضل ہے اس سلسلے کا ایک واقعہ ہے کہ ہارون اور رشید نے ابو معاویہ العزیز جو کہ نابینا تھے کو بلایا اور خدام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے جب ابو معاویہ رحمتہ اللہ علیہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو ہارون رشید نے تشت میں پانی ڈال کر خود ان کو ان کے ہاتھ دھلائے جب وہ ہاتھ دھو چکے تو ہارون رشید نے ان سے پوچھا اے ابو معاویہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ہاتھ کس نے دھلائے ابو معاویہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے علم نہیں تب ہارون رشید نے کہا کہ امیر المومنین یعنی میں نے ہاتھ دھلائے ہیں ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے امیر المومنین آپ نے میرے ہاتھ دھلا کر علم کی تعظیم و تقریم کی ہے پس جس طرح آپ نے علم کا وقار بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو اسی طرح بلند و بالا فرمائے اور آپ کا مرتبہ بڑھائے